ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں دین اسلام سے نوازا اور اس میں آسانی و رواداری کو کائنات کے لیے منہج بنایا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس نے ہمیں اس دین کا اعزاز بخشا اور ہمیں اپنے عہدے طریقے کی پیروی کا حکم دیا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندہ و رسول ہیں آپ کو آپ کے رب نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور آپ کو ایسا نور بنایا جو راہ گیروں کی راہ کو روشن کر دے اللہ درود و رازل فرمائے آپ پر آپ کے اگلے اور پچھلے اہل خانہ پر آپ کے روشن مبارک صحابہ پر اور ان لوگوں پر جو قیامت تک بھلائی کے ساتھ ان کا اتباع اما بعد امنوں میں اپنے آپ کو اور آپ کو اللہ عز و جل کا تقوی اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہوں امت اسلام ہم آج اپنی دنیا میں مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اسلام اور آہلی اسلام پر شبہات چسپاں کیے جا رہے ہیں جن میں اس عظیم دین اور اس کے پیروکاروں کو تعصب و فرقہ پرستی تشدد اور سختی سے متہم کیا جاتا ہے جبکہ اسلام ان سب چیزوں سے بری ہے وہ رحمت عدل آسانی رواداری اور محبت کا دین ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ وجل کے نزدیک کون سا دین سب سے محبوب ہے آپ نے فرمایا اللہ کے لیے ایک ست اور آسانی والا دین اسے احمد نے حسن سرد کے ساتھ روایت کیا ہے یہ ایک سید توحید میں ہے اور یہ آسانی عمل میں ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معد اور ابو موسی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یمن بھیجا تو آپ نے فرمایا آسانی پیدا کرنا اور سختی مت کرنا خوشخبری دینا اور نفرت مت پیدا کرنا ایک دوسرے کی بات ماننا اور اختلاف نہ کرنا بخاری و مسلم اسلامی شریعت ایسی ہے وہ عقیدہ عبادات اخلاق معاملات اور دعوت اللہ میں مسلم اور غیر مسلم کے ساتھ رواداری آسانی نرمی اور رحمت پر قائم ہیں اللہ نے سچ فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا یعنی تاکہ تاکہ تم تا اس کی ان نعمتوں پر شکر ادا کرو جو اس نے تمہارے لیے مقرر کی گئی شریعت میں اسات شفقت رحمت سہولت اور آسانی کی شکل میں تمہیں نوازا ہے یہ دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتاؤ میں آسانی برتنے آنا چیزوں سے متصف ہونے اور جھگڑا لڑائی چھوڑنے پر ابھار رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں جو ان چیزوں سے متصف ہوا صحیح بخاری میں جاوی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس آدمی پر رحم کرے جو جب بیچے جب خریدے اور جب مطالبہ کرے تو نرمی کا معاملہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دو چیزوں میں اختیار نہیں دیا گیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے جو سب سے آسان ہے اس کو اختیار کیا بشرطی کی وہ گناہ نہ ہو جا نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو آدمی تھے نووی رحمہ اللہ نے کہا یعنی آپ نرم اخلاق شریف خصال لطیف اور آسان طبیعت کے پیکر تھی جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اور بے شک تو بہت بڑی عمدہ اخلاق پر ہے یہ نرمی اور شفقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں جلوہ گر ہوتی ہے آپ کی عبادات اور اپنے رشتے داروں اور ساتھیوں اور دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ آپ کے معاملات برتاؤ اخلاق میں جلوہ گر ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کے لیے ان کی جنسی یا ان کے مذہب سے قطع نظر رحمت تھی مارے گئے بدر قبرا کے موقع پر مارے کے بدر قبرہ کے موقع پر مشرک قیدیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کے شوہر ابو العاص بن ربی تھی جب اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کو چھوڑانے کے لیے مال بھیجا تو زینب نے بھی ابو العاص کو چھڑانے کے لیے مال بھیجا اور اس میں اپنا وہ ہار بھیجا جو خدیجہ کے پاس تھا جسے انہوں نے ان کو ابو العاص سے شادی کے وقت دیا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ پر شدید رقت تاریخ ہو گئی اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رحمت کی دعا فرمائی پھر اپنے صحابہ سے فرمایا اگر آپ لوگ چاہیں تو ان کے لیے ان کی قیدی کو آزاد کر دیں اور انہیں ان کا سامان لوٹا دیں انہوں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول اسے ابو داود نے حسن سرد کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلفت قلوب یعنی نئے مسلمانوں میں حنین کا مال غنی میں تقسیم کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم سے کچھ انصار نے اپنے دلوں میں کچھ ناراضگی کی محسوس کی چنانچہ آپ ان کی دل جوئی اور تسلی کے لیے ان کے درمیان خطیب بن کر کھڑی ہوئے صحیح بخاری صحیح مسلم اور مسند احمد میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری صحیح مسلم اور مسلم جب بھی عنہ سے روایت ہے انہوں نے رکھا نامی جگہ پہ تھی جب ہم ایک, ایک سائے دار درخت کے پاس آئے تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسے چھوڑ دیا مشرقین کا ایک آدمی آیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت سے لٹک رہی تھی اس آدمی نے اسے کھینچ لیا اور کہا کیا کہ تم اس سے ڈرتے ہو آپ نے فرمایا نہیں اس نے کہا مجھ سے تم کو کون بچائے گا آپ نے فرمایا پھر اللہ پھر تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے کر فرمایا مجھ سے تمہیں کون بچائے گا اس نے کہا آپ بہتر بدلہ لینے والے بنے پھر آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی محبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اس نے کہا نہیں لیکن آپ سے معاہدہ کرتا ہوں کہ میں آپ سے لڑائی کروں گا نہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گا جو آپ سے لڑائی کریں گی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ چھوڑ دیا وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور ان سے کہا میں تمہارے پاس لوگوں میں سب سے بہتر انسان کے پاس سے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام لانے پر مجبور کیا نہ اس کے کرتوت پر اسے سزا دی لہذا اسلام اس کے دل میں داخل ہو گیا اور اپنی قوم کے پاس آیا اور اس کے ذریعے بہت سارے لوگ ہدایت پائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم فراخ دلی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرقین کے لیے دعا کرنا ہے اس امید کے ساتھ کہ اللہ ان کے دلوں کو اسلام کی ہدایت دے صحیح بخاری صحیح مسلم میں ابو رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے کہا اور ان کے ساتھی نے آ کر کہا اللہ اے اللہ کے رسول قبیل دوست نے کفر کیا اور انکار کیا چنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے ان کے لیے دعا فرمائے کہا گیا بد دعا فرمائے کہا گیا دوست ہلاک ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو دوست کو ہدایت دیا اور انہیں یہود بھی اس بات کو تاڑ گئے تھے اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھینکنے کا مظاہرہ کرتے اس امید سے کہ آپ ان کے لیے رحمت کی دعا کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت و سدھار کی دعا سے انہیں محروم نہیں کیا سلن تروی میں صحیح صنعت کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھینکنے کا مظاہرہ کرتے تھے اس امید سے کہ آپ ان کے لیے کہیں گے یار اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اسرح یعنی اللہ تمہیں تمہاری حالت اللہ نے سچ فرمایا اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والے سب سے کشادہ سینہ والی سب سے سچی بات زبان والی سب سے نرم پہلو والی اور سب سے شریف صحبت والے تھی آپ بہت زیادہ مسکرانے والے پاکیزہ گفتگو والے سلا رحمی کرنے والے سلام کرنے اور سلام پھیلانے کے خواہش مند تھے آپ یہ پسند نہیں فرماتے کہ کوئی آپ کے لیے مجلس سے اٹھے آپ وہیں بیٹھ جاتے جہاں مجلس ختم ہوتی لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہتے انہیں امانت کی رہنمائی فرماتے اور دھوکہ دھڑی اور خیانت سے منع فرماتے آپ اچھی صحبت اور اچھے معاملہ والے تھے جس کے ساتھ مل کر رہتے اس کی غلطیوں اور لگزیشوں سے چشم پوشی فرماتے ان کے خطا کار کا عذر قبول فرماتے اور جب آپ کو ان میں سے کسی کی غلطی کی خبر پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سامنا اس طرح نہیں کرتے کہ اسے اس نہ گوار گدے بلکہ آپ فرماتے کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسا ویسا کرتے ہیں جو آپ کے ارد گرد ہوتے ان کے ساتھ لطف سے پیش آتے یہاں تک کہ ان میں کا ہر آدمی یہ گمان کرتا کہ وہی آپ کے پاس لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے آپ ان کے اصحاب و مشورہ سے مشورہ کرتے حالانکہ آپ کو ان پر تائید وہی کا امتیاز حاصل تھا آپ اپنے ساتھیوں کے, ساتھ کے ساتھ ان کے کاموں میں شریک ہوتے اور مشکلوں کو جھیلتے جس طرح آپ کے صحابہ کرام جھیلتے خلیفہ راشد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل نوازی کو مختصر انداز میں اس طرح بیان فرمایا اللہ کی قسم ہم سفر و اقامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے آپ ہمارے بیماروں کی عیادت کرتے ہمارے جنازوں کے پیچھے چلتے ہمارے ساتھ جنگ کرتے اور چھوٹی و بڑی چیز سے ہماری غم خاری فرماتے اسے امام احمد نے حسن صنعت کے ساتھ روایت کیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جن سے ہیں جن کو تمہاری مدرت کی بات نہایت گرا گزرتی ہے جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی مشفیق اور مہربان ہیں اللہ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم میں برکت دے اور مجھے اور آپ کو اس میں موجود آیت اور ذکر حکیم سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ اس سے مغفرت طلب کریں بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے اللہ اللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اس نے جس کو چاہا اپنی طاعت اور خوشنودی کی توفیق بخشی اور جس نے اس کے حکم کی بجاوری کی اسے قیامت کے دن جنت کا وعدہ کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کی ربوبیت الوہیت اور عصمہ صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں وہ اپنی بلندی میں عظیم شان والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں اور اس کی مخلوقات میں سب سے بہتر اور چنیدہ ہیں اللہ درود نازل فرمایا آپ پر آپ کے اہل خانہ پر آپ کے صحابہ پر اور ان لوگوں پر جو آپ کی ہدایت سے ہدایت لیں اما بعد مومنوں کی جماعت اس میں کوئی شک نہیں کہ نرمی اور شفق سے ایک ایسا معاشرہ وجود پاتا ہے جہاں محبت ہمدردی تعاون اور ہم آہنگی چھائی ہوتی ہے جیسا کہ کہاوت ہے نرم نفس اچھی زمین کی طرح ہے اگر تم اسے پار کرنا چاہو تو وہ بچھ جاتی ہے اگر اس میں کھیتی کرنا چاہو تو نرم پڑ جاتی ہے اگر اس پر تعمیر کرنا چاہو تو آسان ہو جاتی ہے اور اگر اس پر سونا چاہو تو ہموار ہو جاتی ہے صحیح بخاری میں ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین آسانی کا نام ہے کوئی بھی دین کے ساتھ ہر کی تشدد نہیں برتے گا مگر وہ اس پر غالب آ جائے گا اس لیے تم درستگی اور میانوی سے کام لو خوش مزاج رہو اور صبح و شام اور رات کی کچھ پچھلی پہر سے مدد لو نرم نرمی و آسانی عقائد میں ہے عبادت میں ہے اور آداب و اخلاق میں ہے اس کا عقیدہ صحیح ترین اور درست ترین عقیدہ ہے اس کی عبادات سب سے اچھی اور سب سے معتدر عبادات ہیں اس کے اخلاق سب سے پاک اور سب سے مکمل اخلاق ہیں وہ دین ایسا ہے جس میں نہ کوئی تنگی ہے نہ کوئی شدت نہ کوئی سختی ہے نہ کوئی مشقت اسلام نے معاشروں میں ان اصولوں کو عملی جامع پہنانے کی طرف بہت بلایا ہے اور اسے عبادات کے مرتبے پہ رکھا ہے چنانچہ شروف روئی اور خندہ پشانی عبادت ہے راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا عبادت ہے بیمار کی تیمارداری کرنا عبادت ہے مہمان نوازی عبادت ہے وہ رقمہ جو آدمی اپنی بی بیوی کے منہ میں رکھتا ہے عبادت ہے آسانی اور نرمی پر اللہ کا شکر ادا کرنا عبادت ہے لوگوں سے ادیت روکنا عبادت ہے اور ہر کام جس سے اللہ کی خوشنودی مقصود ہو عبادت ہے صحیح بخاری و صحیح مسلم ابو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز جس میں سورج نکلتا ہے تم دو اس انسانوں کے درمیان انصاف کرو صدقہ ہے آدمی کو اس کے جانور پر چڑھانے کے لیے اس کی مدد کرو یا اس کا سامان اس جانور پر چڑھاؤ اٹھاؤ صدقہ ہے اچھی بات صدقہ ہے ہر وہ قدم جو تم نماز کی طرف چلو صدقہ ہے اور راستے سے اور راستے سے اور راستے سے تم تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ صدقہ ہے اے اللہ کے بندو اسلام کی آسانی و نرمی اس بات میں جلوہ گر ہوتی ہے کہ اس امت کی عزت اس کے دین اور اس کے ایمان و عقیدے سے ہے اور اس بات سے ہے کہ وہ اپنے رب کی شریعت نافذ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور رحمدلی اللہ کی حدود قائم کرنے یا مظلوموں مدلوم کی, کی مدد کرنے کی راہ میں آئین نہیں ہوتی تھی صحیح بخاری و صحیح مسلم میں آیا ہے کہ جب مخصومی عورت نے چوری کی تو نبی صلی اللہ علیہ اور بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا صحیح مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قافلے پر اتنا دکھی نہیں دیکھا جتنا ان ستر لوگوں پر دکھی ہوئے جو بیر معاونہ میں قتل کر دیے گئے تھے انہیں قرہ کہا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے بھر ان کے قاتلوں پر بدعا بد کرتے رہے جب قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا معاہدہ توڑ دیا اور انہوں نے خزا کے بیس آدمی کو قتل کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے اور مظلوموں کے لیے بدلہ لیا نتیجت فتح مکہ واقع ہوئی آپ کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے جبکہ قریش جبکہ قریش حرم میں اکٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قریش کی جماعت تم کو کچھ معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں انہوں نے کہا خیر کا معاملہ شریف بھائی شریف بھائی کے صاحب زادے ہیں آپ نے فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو فتح کے وقت تو کتنی عظیم چیز ہے اور طاقت و استطاعت کے وقت معافی اور قسرواروں کے ساتھ نرمی کتنی خوبصورت ہے اور یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھا یہ کتنا عظیم دین ہے بھلائی محبت اور نرمی کا دین ہے اور اللہ تعالی کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پکڑنے کا دین ہے نبی اللہ تعالی نے آپ کو ایک کے عزت حکم دیا ہے جس میں اس نے اپنے آپ سے شروع کیا اللہ عز و جل کا فرمان ہے اللہ تعالی اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ تو درود دورود نازر فرما محمد پر اور محمد کی آل پر جس طرح تو نے دور نازر فرما یا ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر بے شک تو قابل تعریف صاحب آدمت ہے اے اللہ ترکت نازل فرما محمد پر اور محمد کی آل پر جس طرح تو نے برکت نازل فرما ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر بے شک تو قابل تعریف صاحب آدمت ہے اے اللہ تو خلف راشدین ابو بکر عمر عثمان علی سارے صحابہ سے راضی ہو جا اے اللہ اسلام اور مسلمان کو غلباتہ فرما اور شیک اور مشرقین کو رسوا کر دین کے حدود و نواح کی حفاظت فرما اور اس ملک اور مسلمانوں کا سارے ملکوں امن و ایمان اطمینان کشادگی اور خوشحالی کا گہوارے بنا اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلباتہ فرما اور شرک اور مشرقین کو رسوا کر دین کے حدود و نواحی کے حفاظت فرما اور مسلم ملک کو اس ملک اور مسلمانوں کے سارے ملکوں کا امن اطمینان کشاد خوشحالی کا گہوارہ بنا اے اللہ اے حیی یا قیوم ہم تیری رحمت سے فریاد کرتے ہیں ہمارے تمام احوال کو سدھار دے اور ہمیں پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کر اے اللہ تو مسلمانوں کے غمگین لوگوں کا غم دور فرما اور مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت ختم کر دے قری داروں کی طرف سے قرض ادا کر دے اور ہمارے بیماروں اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما اے اللہ اپنی رحمت سے ہر جگہ مسلمانوں کے حالات سدھار دے یا ارحم اے اللہ اپنی توفیق سے ہمارے امام کو توفیق سے نواز اور اپنی تائید سے ان کی تائید فرما انہیں اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین عطا فرما یا رب العالمین اے اللہ تو مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو ایسے کام کی توفیق دی جو تجھے پسند ہو اور تو سے راضی ہو اے اللہ تو ہمارا ہمارے ملک کا ہماری سلامتی کا اور ہمارے سیکورٹی اہلکاروں کا برا چاہے تو اس کی تدبیر کو اس کی ہلاکت بنا دے اے طاقتور اے غلبہ والے اے دل جلال اے اللہ تو ہم تجھے ان کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ لیتے ہیں اے اللہ ہمارے ملک کے سرحدوں میں تعینات صفائیوں کی مدد فرما اے اللہ تو اپنے دشمن اور ان کے دشمن پر ان کی مدد فرما اے اللہ تعالی جو مر گئے ان کی قبر میں روشنی پیدا فرما ان کی قبر کو وسیع تر کر دے اے اللہ تو ہمیں بارش سے نواز اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما اے اللہ تو ہمیں ما اس لوگوں میں نہ کر دے اے اللہ تو ہمیں ہماری مدد فرما اے اللہ تو ہمیں بارش سے ہماری مدد فرما اے اللہ تو اپنے جوت اور اپنے احسان سے ہم پر احسان فرما پاک ہے آپ کا رب جو سب سے بڑے عزت والا ہے اس چیز سے جو مشرق بیان کرتے پیغم پور پر سلام ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا رب ہے